بسم اللہ و رحم الحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلک صفیٰ بادشاہ واٹس ایپ گروپ اور انعام البادشاہ اور باقی تمام پاک مسلک کے جو ہے برادران فارہم سامین سب کو شمس ورڈ سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے ہاں جی آج جو ہے درخت نمبر دو سو چھہتر ابلی پندرہ ہیں تو دو سو چھہتر مجموعی درست میں سے شروع سے تک اور پندرہ جو ہے تحجد سے پہلے جو دعا پڑی جاتی ہے حال چاہ میں اس دعا کی توضیح میں ابھی تک پندرہواں درس ہے ان ایک دو درس میں یہ در دعا ختم ہو جائے گی پھر خود تحجد کے بارے میں ہماری گفتگو آئی ہے تو اس دعا میں جو ہے ایک موزی دعا کا آٹھواں پیراگراف یہ تھا علامہ دن الحسن اللہ فروغ مجھے اچھے اخلاق کی جانب رہنمائی فرما ہدایت فرما فیندن الحسن اللہ کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف تیرے سواقو کوئی بھی مجھے رہنمائی نہیں کر سکتا حقیقی معنیٰ میں بشروانی سے مجھ سے برے اخلاقیات کو دور فرما کئی نو لائیں سفر صحیح کیونکہ برے اخلاقوں مجھ سے بری عادتوں کو بری طبیعتوں کو مجھ سے دور نہیں فرما سکتا نہیں کر سکتے اللہ سوائے تری ذات کے اس دعا کے ذیل میں جو ہے حسن اخلاق کے موضوع پر آپ لوگوں کو طالبان دس بارہ ہتھیار نبی کے حدیث کا میر کبیر علیہ کے زحرۃ الملو سے اور دو تین حدیث جو ہے عالم علیہ السلام سے جو ہے کتاب حکم ظاہرات سے نقل کیا ہے اور آج کے درس بھی جو اس حسنِ اخلاق کے بارے میں ہیں دو واقعے آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں جو کہ امیر کبیر علی رحمٰن نے چونکہ یہ دعائیں امیر کبیر علی علیہ ہی کی دعائیں ہیں دعائیں دعوت شرم جتنی دعائیں ہیں دعائی تو میں نے مناسب سمجھا آپ کے دعائیں کے دعاؤں کے پیر مختلف فیصلوں کی جب تشریح کر رہا ہوں تو امیر کبیر علیہ رحمٰ کی اپنی کتابوں سے اس کی توضیح مل جائے تو وہ زیادہ مناسب لگا چند ان کی توضیحات کہیں اور سے بھی اور مختلف طرقوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن امیر کبیر علیہ رحمٰ خود نے ان عواب میں جو کچھ بیان فرمائے اس سے توضیح و تو زیادہ بہتر ہے تو آج کی طرف میں جو ہیں دو واقعہ ایک واقعہ جو ہے حسن اخلاق کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حضرت امیر کبیر علیہ نے ذات الوق کی باب نمبر تین میں آپ نے ذکر فرمایا ہے آج مولان علیہ السلام کے خلاف کا ایک مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ ہاں جی آپ نے امیر کبیر علی رحمٰن نے نقل فرمایا میں اس کو فارسی متن جو ہے تجمیہ لوگوں کو بیان کروں گا امیر کبیر فرماتی نقل ہاں کتابوں میں نقل ہوئی ہے جیسی کتابوں میں روایت اور سیرت کتابوں میں کہ روزی امیر المومن علی علی علیہ السلام بند خدرا ایک دن علیہ السلام نے اپنے غلام کو بندہ جو ہے عربی زبان فارسی میں غلام کو بولتے ہیں اردو میں غلام بولتے ہیں اپنے غلام کو چند نوبت کئی دفعہ آواز دیا یعنی غلام چھت پہ تھا علیہ السلام نیچے تھا تو علیہ السلام نے کئی دفعہ اس کو آواز دیا لیکن وہ جواب نہ دے اس نے جواب نہیں دیا ہاں جی تو علیہ السلام اور آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اس دیکھا ویرادت اس کو دیکھا کہ وہ چھت پہ جو ہے بروئے دے منہ کے بال جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے وہ آپ بازی اور کھیل رہے تھے علیہ السلام دیکھا وہ جو ہے لیٹا ہوا ہے اور کھیل رہے ہیں اولہ میں بیچارے لوگ جو یہی کرتے کھیل رہا تھا تو علیہ السلام نے اسے سے کہا گفت آواز مرا نہ مشن ہوئی کیا تو نے میرا آواز نہیں سنا کہ میں نے آپ کا آواز دیا تھا نہیں سنا میرا آواز کیا تو نے میرا آواز نہیں سنا تو اس نے کیا کہا غلام نے کہا گفت بلے کیوں نہیں سنا تھا میرا عقاب میں نے سنا تھا تو علیہ السلام نے فرمایا گفت چلا جواب نہ دادی پھر جب سنا تھا میرے آواز کو تو دفت میں نے تین دفعہ تمہیں پگارا تو بھی جواب کیوں نہیں دیا اور جواب چلا نہ دادی جواب کیوں نہیں دیا تو وہ دیکھو یہاں سے وہ علیہ السلام کے حالات کا ظہور ہوتا ہے تو وہ غلام کہتے ہیں گوشت غلام نے کہا دانستان مجھے پتہ تھا چونکہ علیہ السلام سے کہ کتنی دفعہ واسطہ ہو چکا ہو گئے حالانکہ علیہ السلام سے خواش نہ ہو چکے ہیں گھر کے غلام ہیں تو انہیں کا دانش تھا مجھے پتا تھا مجھے علم تھا کہ مرا مقبت نہ خاہقات اگر میں آپ کی چند بار پکارنے کے باوجود بھی اگر میں آپ کو جواب نہ دے دوں ہاں نہ کہوں ربق نہ کہوں پھر میں آپ مجھے سزا نہیں دے گا آپ مجھے علم تھا کہ مرا مقبر نہ خاہقات آپ مجھے سزا نہیں دے گا تو ہے اس لیے کہ چونکہ مجھے امید تھا آپ پر مجھے علم تھا کہ آپ مجھے سزا نہیں دے گا میرے اس کوتاہی پہ ازن کا اہل کردم اس لیے میں نے سستی کیا تھا اور آپ کے سوال کا آپ کے جو ہے آپ کو میں نے فوراً جواب نہیں دیا تھا مجھے پتہ تھا آپ میری اس کوتاہی پر مجھے سزا نہیں دے گا اس لیے میں نے سستی کیا تو علیہ السلام کو علیہ السلام نے پھر اس غلام سے کہا تو دوسرے واقعہ میں اللہ علیہ السلام نے اللہ کے کی شکر کیا پرواد غیر تیرا ذات کے شکر کی تم نے میرے غلام کو بھی مجھ سے جو ہے سکون میں رکھا وہ مجھ سے بھی مطمئن ہے پھر آپ نے اس غلام سے کہا گفت برو پھر جاؤ تم کہ ترا اچل جہت رضائے حق میں نے تمہیں اللہ کی رضامندی کے خاطر آزاد کر دیں ہاں جاؤ میں نے تجھے رضائے حق کے خاطر تمہیں آزاد کر دیا آزن گرم دیکھو کیسے ہمارے مولا علمہ علیہ السلام ہاں جی ان کے اخلاق کیسے عظیم تھے عظیم اخلاق حسنات کے مالک تھے چونکہ عربوں میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کے جاروں کو مارتے تھے ان کو تنگ کر دیتے ان کو برشان کر دیتے ان کو ہاں جی ان کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں تھا غزر خریدے پیسوں سے خریدا ہوا ایک چیز ہے دھر ہم جانوروں کے ساتھ رفتار کا دے اس غلاموں کے ساتھ ہوتے تھے لیکن محمد عالی محمد کے گھرانے میں پہنچا ہوا غلام بھی کتنا خوش نصیب ہے وہ اپنی مولا سے اتنا پر امید ہے کہ وہ کئی دفعہ اس کا آواز دیتا ہے امام اور وہ سنتا بھی ہے سننے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتا ہے لان جی مولا پوچھتے سنا نہیں سنا سنا پھر جواب کیوں نہیں دیا تو کہا مولا مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے میری اس کوتاہی پر سزا نہیں دیں گے اس لیے میں نے اس کوتاہی کیا تھا تو مولا نے اللہ کے شکر ادا کرتے فرمائے پھر جاؤ تم آزاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اللہ کے رضا کے لیے نے تم کو آزاد کر دیا یہ ہیں اردا نگرہ میں کہ برائی کا جواب اپنے غلام کی جس کی معاشرے میں کوئی ایسے نہیں اس کے برائی کا جواب بھی حرما رائمہ کتنے عظیم ہنسنے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہی حستیاں ہیں جو اخلاق کے کریمہ کے مالک ہیں اخلاق حمدہ کے مالک ہیں یہی ہستیاں ہیں ہر باب میں حسن اخلاق میں ہمارے لیے کامل نمونۂ عمل جو ہے اللہ کے پیارے رسول اور اور آپ کے بعد آپ کے اہل علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں البتہ اس سے پہلے لمبیائی لاحی آلریڈی وہ بھی نمونہ عمل ہے تو دیکھیں اذین گرامی حانج کی مولا کا جو ہے اللہ کی کریماں و کا عظیم نمونہ کہ گھر کا غلام میں ایسا کام کرتا ہے جس پر عام طور پر جو ہے کم و بے سزا کا مستحق ہے کیونکہ عربوں میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی لیکن مولا علیہ علیہ السلام نے نہ صرف اسے سزا نہیں دیا بلکہ اسے معاف کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا ایک غلام کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کی آزادی ہیں ہاں جی وہ بےچارہ اپنی کمائی کے بھی مالی نہیں ہوتا ہے جو کچھ کمایا مالی لے جاتا ہے اس کو صرف تین ٹائم کا کھانا ملتا ہے اور سونے کے جگہ ملتا ہے اور پہننے کے لیے واجب لباس ملتا ہے ہاں جی تو آزادی جو ہے اپنی کمائی خود کھائیں گے اپنی محنت خود کھیلیں بہت بڑی نعمات آزادی جس نعمات دنیا میں کوشش کشنی اس لیے کہتے ہیں اسے معاف کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا گویا کہ اس غلام نے کوئی اچھا کارنامہ انجام دیا دکھایا ہو ہے نہیں ایک اچھا کارنامہ انجام دیا ہو ٹھیک ہے نہیں چونکہ انعام تو اس کو آزاد عام طور پر اس بات کرتے تھے جب کوئی اچھا کام کریں اور وہ میرے غلام کو آزاد اس وقت کوئی اچھا کام کریں لیکن یہاں اس نے تو حکم کی نافرمانی کی لیکن آپ اور میرا آخر نے نہ صرف اس کو معاف کیا ہاں جی بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا جو کہ غلام پر کی جانے والی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہیں سب سے بڑی بلائی ہوتی ہے تو ایک واقعہ جو ہے یہ ہے دوسرا جو ہے اصول اخلاق ہاں جی اور اخلاق حمیدہ کا نچوڑ جو ہے حضرت لعما حکیم کے زبانی سنیے لومان حکیم اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک مذاکرہ ہوتا ہے یہ زخر ملک باب نمبر تین جو صفحہ نمبر ایک سو پہ ہے فارسی والے میں تو لغمان حکیم اور اس کے بیٹے کے درمیان ایک مزا مذاکرہ ہوتا ہے بیٹا باپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں باپ اس کے جواب دیتے ہیں اس کے زمین میں حسن اخلاق اخلاق حمیدہ کی بنیادی اصول اصول اخلاق و اخلاق ہاں جی، اخلاق اور اخلاق حمیدہ کے نچوڑ جو ہیں حضرت لغمان حکیم کے زبانی سے سنیں پس میں اس کے بیٹے اور اس کے درمیان ایک گفتگو کی شکل میں ہے فارسی اس قبھی میں آپ کو تجمی کے ساتھ بتاؤں کہ آپ مطمئن ہو جائیں فرماتے وطہ آمد احمد امیر کبھی فرماتے حدیث میں آیا کہ فرزند لعومان حکیم لعمان حکیم کے بیٹا نے ازف ادھر اپنے باپ سے ان خود لعومان حکیم سے ہاں جی لومان حکیم کے بیٹے نے خود لومان حکیم سے پرسید پوچھا کیونکہ لومان حکیم جو اس کے بارے میں شاثر فرماتے ہیں اختلاف ہے کہ وہ ابل اللہ میں سے تھے یا انبیاء میں سے تھے مشہور ہے کہ آپ اول اللہ میں سے تھے اور حکیم میں اور ان کے ہر بات اور ان کی دوائیاں علاج جو ہے دنیا میں سب سے مشہور اور معروف ہے ہاں جی حکمت سے بھرپور کلمات آتے لومان حکیم کے تو فرماتے ہیں ہمیں فرماتے ہیں کہ فرزند جو لومان حکیم اپنے باپ نے اپنے باپ سے پوچھا اگر بندے دریق نعمت مہیر کنت اگر اللہ کی طرف سے یا کسی بادشاہ اور اللہ کی طرف سے ایک بندے کو یہ اختیار دے دے تم کو میں نے کوئی بھی ایک نعمت دینا ہے ایک نعمت دینا ہے اب بولے دنیا کی نعمتوں میں سے کون سی نعت نعمت اختیار کروں ایسی سرج میں ہاں جی؟ اگر اللہ کی طرف سے یہ خطاب آ جائے بندے بھون تم کو میں دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دے دوں گا اس کا میں تمام نعمتوں میں ایک نعمت دے دوں گا کون سی نعمات اختیار کروں امن ہاکم سے بیٹا پوچھتا ہے ہاں جی خدا نعمت اول تر مجھے اختیار دیا جائے نعمتوں میں سے ایک نعمت تو کون سی نعمت زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے کہ اختیار کو اس کو میں اختیار کروں تو لومن نے کہا گفت نعمت دین پھر تو دین کی نعمت کو لے لو ہاں جس دین کی نعمت دین دین بھی دین حق ہاں دین اسلام دین حق کے نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اسے بڑھ کر کوئی نعمت <coughs> نہیں ہمیں تو امن اللہ مسلمان ہونے کا اللہ کے پاکزہ دین کے پیڑ کا ہونے ہمیں تو کوئی قدر ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے دین کے قدر ان اصاب کرام کو ہوگا جنہوں نے مکے دین میں دشمنوں کے ہاں میں اب طالب جیسی اسی دین کے بچاؤ میں اپنے دین کی بچاؤ میں تین تین سال بھوکے پیاسے رہے کھانے کے ان کو روٹی بھی نہیں ملتے تھے ایک ٹیم کا بھوکا بلکہ تاریخ ملتے ہیں وہ جو لوگوں کے پھینکے ہوئے ہاں جی موردار جانوروں کے کھال لا کے پکا کے کھاتے تھے بیچاری لوگ کیونکہ نہ تجارت کرنے دیتے تھے نہ کوئی کاروبار کرنے دیتے تھے نہ زراعت کچھ بھی نہیں کرنے دیتے بس وہ کو میں رکھا ہوتا ہے اس وجہ سے تو آپ نے فرمایا جو سب سے نعمت دین جو ہے دین کی نعمت کو اختیار کر کیونکہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے گوشت اور پھر اس بیٹے نے کہا اگر دو نعمت باشت اللہ کی طرف سے خطاب ہے بندہ میری نعمتوں میں سے دو نعمت کوئی بھی دو نعمت میں اختیار کرو دو ہی ملے گا اسے نہیں ملے گا تو لومان نے کہا گوشت دین و مال حلال پھر تو اللہ تعالیٰ سے دین لے لو ایک پہلا اور دوسرا جو ہے اہم ترین چیز مال حلال لے لو لال مر حلال مر کیوں تا دین ہو رہا تاکہ اپنے دین کو از آفت تما لالش اور حرث کی آفت سے نگاہ دارا کیونکہ جس طرح دن میں نے کادل فخرا یا کن وہرا فقر انسان کو جو ہے قہر کے بار پر پہنچ جاتا ہے اس کے دین کو برباد کرتا ہے انسان دین کو پیٹ کے لیے بیچ دیتے ہیں اس لیے رزق حلال جب آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا کے لے ہاں جی آپ اپنے دین کو نہیں بیچے گا فرمائے اگر دو چیزوں میں تا اختیار دے دیں تو دین اور مال حلال انتخاب کرو بیٹا تاکہ تاجہ تا دین خود تا کہ دین کو تمہ اور لالش اور حرس کے جو ہے سے آفت سے بچائیں پھر بیٹے نے پوچھا اگر صفت اگر تین نعماتوں میں اللہ تر اختیار دے دے بندہ میرے نعمتوں سے کوئی سا تین نعمات تم چن لو تین سے ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا کو تو عما نے کہا دین و مال حلال و سخاوت اب یہاں سے اخلاق شروع ہو رہا ہے ہاں فرمائے پھر تو دین اختیار کرو دوسرا مال حلال ہو گیا تیسرا سخاوت سخاوت کو چن لوگ نعمتوں میں سے سخاوت جو اخلاقیات میں سے آنترین ایک پہلو ہے اخلاق کو کیوں حما بدان بیدان تاکہ اس اخلاق کے اس, اس سخاوت کے ذریعے سے مال حلال تو آپ کو دیا ہوا ہے دین بھی دیا ہوا ہے دو نعمت آپ کے فہلے میں ابھی آپ کو سخاوت ملا تو تاکہ اس صحاوت کے تاب اساس سے سادت محکم بنائے تاکہ اس اس سخاوت کے ذریعے سے سعادت کی جو بنیاد تھے وہ مضبوط ہو جائے مال کو غلط راکھوں میں حوصلہ کریں بہت پھر اور کہا اگر چار بشت اگر چار نعمتوں میں اختیار دے دیں عاما نے کہا دین پہلا پھر مال حلال پھر سخاوت یہ تین چیز تو مل گیا تب پہلے اب چوتھا کیا ہے وہ حیات تو حیا مانگو اللہ سے شرمہ حیا مانگو تو یہ بھی اخلاقیات میں سے ہمترین ہیں۔ کیوں حیات تاب واسط عنگ تاکہ اس حیا کے ذریعے سے مال خود اللہ نے جو مال اس کو ریا و مخالفت حق ریاکاری کاری میں اور اللہ کی مخالفت میں خرچ نہ کریں کیونکہ انسان کے اندر جب حقیقی حیات ہے تو پھر ہر کام اللہ کی رضا کے کرتے ہیں لوگوں کی رضمندی جی کے لئے نہیں کرتے جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں حقیقت ان کی نظر میں ہاں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہاں جی کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے پہ یہی تو اصل بے حیائی پر آتا ہے نعمت اللہ کا ہے خوش کسی اور کو کھا رہا ہے کھاتے کسی کا ہے اور ہاں گاتا کسی کا ہے وہ بھی والی مثال بن جائے گا اس نے فرمایا جو ہے حیا چاہیے تاکہ اس کے وجہ سے مال کو ہاں تا جو ہے ہاں مال خدا اس مال کو دریا اور مخالف اللہ کی مخالفت کے راستوں میں خرچ نہ کریں گفت اگر پنج بشت کا اگر پانچ چیزیں ہو اس میں اختیار دے دیں تو کیا کروں اور دین و مال حلال و سخاوت و حیا یہ چار چیزیں پہلے ملا تھا وہ خلق کے نیکو جو کہ ہمارا اس موضوع سے معلوط ہے اچھے اخلاق حسنِ خلق اخلاق حمیدہ اچھے عادتیں یہ مانگو اس نعمت کو اختیار کرو حسن خلوق کو اختیار کرو ہاں نی? تو گفت پھر بچے نے پوچھا اگر شیش باد اگر چھ چیزیں ہو چھ چیزوں میں انتخاب کو دے دیں تو یہ بات اصل قیمتی علوما نے کہا اے فرزن اے میرے بیٹے ہر کرا راجس کسی کو پنچی دات دادا اللہ نے جس کو یہ پانچ چیزیں دے دیا دی مال حلال دو سخاوت تین حیات چار اور اچھی اخلاق یہ پانچ چیز جس کو اللہ تعالی نے دے دیا وہ کیا ہیں او از دوستان دوستان و برگز دگان وہ اللہ کے دوستوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے مزید کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے بیٹا بس یہ پانچ چیزیں اگر اللہ کو کسی نے دیا ہے تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تو عزنگر ہمیں اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اخلاق حسنہ و حسن و الا کی کتنی اہمیت ہے کہ ہر وہ شخص جو دیندار ہو قصب حلال رکھتا ہو اور حلال کی روٹی کھاتا ہو سخوت پیشہ ہو ہاں جی نی صاحب ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو تو یہ شخص اللہ کا ہاں جو ہیں ہاں جی اور محبوب بندوں میں سے تو میری دعا اللہ تعالی ہم کو ایسے حسنِ خلق اچھے حلاقیات سے اور ان نورانی اوساف سے ہاں جی متصر ہونے کا اللہ ہم سب کو توفیع عطا فرما آمین یا رب العمین اور جو کچھ حسن اخلاق کے بارے میں ہم نے حادث سنائے حضان گرامی کوشش کریں ان دروس کو بار بار سن کے اپنے اندر جو اخلاقی کمزوریاں اس کو دور کریں آمین یا رب